محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سون البادہ باقی تمام سامعین خارن و براد الحبا کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر پانچ سو تیرہ لیک ایک سو پچپن ہے پانچ سو تیرہ شروع شبھی تک کے درست کی تعداد ہے سو پچپن جو اوراد فتح ہے اوراد فتح میں ہمارا حصہ اول یعنی املک الجبار کے حصے میں اس میں جو ہے لا اللہ نمبر اڑتالیس میں پیراگراف نمبر پندرہ سولہ پیراگراف ہے پیراگراف نمبر آٹھ آج کے جو اس پیراگراف میں جو ہے اس درس میں آپ لوگوں کو عوراد فتحیہ کے مقدمات میں سے اس مقدس جملے کی تھوڑی توسیع ہے سبحان اللہ ابدیلابدھ ہاں جی کل سبحان کا محبدن کقب الحق معرفت کا یہ پیراگراف ختم ہوا آج جو ہے نئے پیراگراف سبحان اللہ اللاہ ابدیلابد مل اللّہ اڑتالیس کے ذہن میں پیراگراف نمبر آٹھ ہے یعنی جملہ نمبر آٹھ ہے سبحان اللہ اللاہ ابدیلاد اس مقدس جملے کی تھوڑی سی توضیع آپ لوگوں کو بتا دوں گا تو سبحان اللہ کے توضیع لوگوں کو کافی دے دے چکا ہوں یعنی اس کے معنیٰ اللہ ہر و بنق سے پاک و پاکزا ہے ہاں ہمیں اللہ کی تصویر عین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر اے ب سے پاک و پاکزہ قرار دیتا ہوں سمجھتا ہوں میرا یہ عقدہ ہے کہ اللہ پاک و بنق سے پاک و پاکزہ ذات ہے اودی الاودھ کی توضیع جو ہے کتابوں میں جو کی ہے اس کی تھوڑی توزیش جو ہے الاودی منسوخ الابھ ہے تو ابھد یعنی کس کہتے ہیں ابدھ ایسے زمانے ایسے زمانے دراز کے پھیلاؤ کو کہتے ہیں العربی لغت میں یہ لکھا ہوا ہے ایسے ابھد ایسے زمانے دراز یعنی لمبے دراز کے پھیلاؤ کو کہتے ہیں جس کے لفظ زمان الاودھ ہاں جی علاوہ جو ہے ایسے زمانے دراز کے پھیلاؤ کو کہتے ہیں جس کے لفظ زمان کی طرح ٹکڑے نہ کیے جا سکیں جس طرح زمان کو ہم ٹکڑوں میں تاثر نہیں کر سکتے ابد کو جس کے لفظ جس, جس کے لفظ زمان کی طرح ٹکڑے نہ کیے جاتے ہیں ہاں جی ابد یعنی اس مطلب کہ یعنی جس طرح زمان القضا یعنی فلاں زمانہ کہا جا سکتا ہے تو آباد القدار نہیں بولتے ہیں یعنی زمان کو آپ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں لیکن ابد کو حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے ہیں. یہ مرادت ہے اس کا لغدم عبی لغت میں اس لحاظ سے ابد ان کا تسنیہ اور جمع نہیں بننا چاہیے اس لیے کہ تو ایک ہی مسلسل جاری رہنے والی مدت کا نام ہے ابد یعنی کہ ہے ایک ہی مسلسل جاری رہنے والی مدت کا نام یعنی اللہ ابھدھ سے ہے مطلب کیا ہے ایسے زمانے کا تصور ہے جو مثلا آج سے لے کر آگے آپ جتنے بھی پیچھے چلے جائیں اس کا کوئی انتہا این نہیں ملتا ہے بالکل تسلسل کے ساتھ اللہ ہے, ہے, ہے, ہے, ہے, ہے اور ہے تھا اور تھا کوئی زمانہ آخر اس کا شروع نہیں اللہ اللہ کے لئے ایسی زمانے کو تو ایک ایسی مسلسل رہنے والی مدت کا نام ابدھ ہے ہاں تسلسل کے ساتھ تو اس کو اب حصوں میں سے کاٹ نہیں سکتے ہیں تسلسل کے ساتھ موجود ہے تو قرآن میں خالدین فیا ابدا آیا و نمبر بینبر میں ہاں جی اور وہ عبدالآباد ان میں رہیں گے ستجمئی کا عبدالآباد ان میں رہیں گے یعنی کو جو ہے جہنم میں عبداللاباد رکھیں مومن جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے لیکن بعض اوقات اسے ایک خاص مدت کے معنی میں لے کر یعنی اسی عبد ان کو ایک خاص مدت کے معنی میں لے کر جو ہے آباد ابد کی جمع آباد اس کی جمع بنا لیتے ہیں جیسا کہ اس میں جنس کو بعض افراد کے لیے مختص کر کے اس کا تجنیہ اور جمع بنا لیا جاتا ہے تو بعض علماء لغت کا خیال ہے کہ آباد جمع جو ہے جمع معلت ہے یعنی یہ غیر عربی ہے خالص عرب کے کلام میں اس کا نشان نہیں ملتا یعنی خالص عرب میں آباد ان کی جمع عربی آباد نہیں ملتا ہے باتیں لکھا ہے اور آپ دو آباد اور ابد و ابی یہ لفظ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوتی ہے اس میں دوسرا لفظ ماں تاکید کے لایا جاتا ہے اب خود وہی ابدھ ہے ہاں جی ابد و اباد دن ابد و ابی دن یہ اور ابدھ ایک دوسرا ابدھ جو ہے دونوں اس کی مزید ہمیشہ, ہمیشہ مفہوں میں تاکید کے لیے ورنہ لفظ وہی ابدھ ہے جو ہم اردو میں ہم آسان تجمع کریں گے تو اس کا معنی بن جائے یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہمیشہ سے اس کا کوئی ابتدا انتہا نہیں ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا یوں معنی بنے گا تو اگر آپ بولتے ہیں تاب بدشے کے اصل معنی تو کسی چیز کے ہمیشہ رہنے کے ہیں اب جب بولتے ہیں تاب بدشے اصل معنی کسی چیز کے ہمیشہ رہنے کے ہیں مگر کبھی جو ہے عرسہ دراز تا باقی رہنا مراد ہوتا ہے محردات راغب یہ سارے معنی میں نے عربی قرآن لغت ہے صرف قرآن الفاظ کے اس میں تشریح کیا ہوا ہے مشکل الفاظ کے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے اصل میں یہ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے معنی میں آباد میں کس چیز کے ہمیشہ رہنے کے معنی میں آتا ہے آباد کے لفظ اور کبھی عرصۂ دراز کے لیے لمبے عرصے کے لیے بھی اباد کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں مخردات راغب عربی لغت میں لکھا ہے اور مختار صحاح عربی لغت ہے وہ عربی ٹو عربی ہے اس میں العابد البادال ادہر کے معنی میں جامع اس کا الآباد انہوں نے لکھا ہے اعمال کے وجہ پر وہ عبود ان بیوجن فلوصن یہ بھی بولا اس کے جامع آتا ہے لیکن مشہور یہ ہے کہ اس کے جمع جو آتا ہے وہ اصل عربی نہیں ہے بولتے الآبادزن اور آباد کا ایک معنی کیا ہے دائیم آباد کا ایک معنی کیا ہے دہد مطلغ کے زمانے کے معنی میں بھی ہے آباد کے معنی آباد کے معنیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے معنی میں بھی ہے دائیم یعنی ہمیشہ, ہمیشہ اس کا ہم اردو میں بولتے ہیں مختار ال شاہ عربی لغت تو اور ایک عربی لغت ہے قاموس الجدید نامی عربی لغت میں لکھا ہے آبادیون ابدین جو بولتے ہیں لازوال ہمیشہ رہنے والا ازلیح ہاں جی اور الابد ہمیشہ کے لئے للابد جو بولتے ہمیشہ کے لے الا ابد الدین ہمیشہ ہمیشہ کے لے ابدھ کے معنی لغام دیکھے ہمیشہ اردو میں سادہ تجمہ ہمیشہ والا ترجمہ ہمیشہ ہمیشہ والا تاجمہ زیادہ مناسب ہے مطلب کہتے زمانۂ ماضی میں پھیل کی نف کے لئے جو ہے نہیں یہ لفظ آباد جو ہے زمانۂ کبھی نہیں کبھی نہیں بالکل نہیں, نہیں کے معنی میں یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں زمانۂ میں نفی کے لیے جیسا بولتے ہیں مار آئے تو آباد یعنی میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا مار آئے تو آباد مطلب میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا اس معنی میں کر لیتے ہیں اور مشتقل میں نفی کی تاخیر کے لب استعمال کہتے ہیں کبھی نہیں ہرگست نہیں کے معنی دیتی ہے یہ لبس جیسے لا آخذ ہو میں اسے ہرگز نہیں لوں گا کبھی نہیں لوں گا تو ابدی ہاں جی اس کے معنی دوام ہمیں شگیر دوامیت یہ عربی القاموس الجدید میں لکھا تو جو ہے سبحان اللّہ ابدی لابد تو ان جو ہے لغوی معنی کی روشنی میں دعا کا ترجمہ اب یوں ہو جائے گا صبح نلّہ آباد کا جس کا علماء نے مختلف ترجمہ کیا ہے تو ان میں سے ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے جو ہمیشہ عبدالعباد سے ہے جو ہمیشہ آباد الآباد سے ہے یہ تجمہ جو انسان صافری صاحب نے کیا جو سنت کے والدین جس نے اس اوراد فتح کی شرح لکھا مختصر شرح لکھے دوسرا ترجمہ جو ہے سبحان اللہ علین اللہ پاک ہے آبدیل اودھ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے یہ تجمہ سے خورشید عالم نے کیا ہے اور پہلا والا تجمہ علامہ بشیر کے بھی یہی تجمہ ہے ان سے صاف صاحب کے ان دونوں کا تجمہ ایک جیسا ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے جو ہمیشہ اودھ الآباد سے ہے یہ تجمہ تو سب تجمہ قریب قریب ہیں تھوڑی سے الفاظ میں فرق ہے میں مطلب سب کا ایک ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے ہے کمانا دیتے تیسرا تجمہ جو ہے سبحانۂ کے بنداخ نے جو تجمہ دن میں ہے اس کی کی روشنی میں اللہ ہر اے و نقد سے پا کو ہے باقی نے صرف سبحانے کا شاہ تجمہ کیا اللہ پاک ہے لیکن عربی لغات کے جنہیں بھی بین کتابیں دیکھیں سب میں یہ معنی کیا ہے اللہ ہر اے و نقد سے پا کو پاکزہ ہے اور ابدیلاباد جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یعنی اس ذات اقدس کے لیے وجود و بقا کے اعتبار سے قید زمانی سے خارش اللہ کی ذات زمان کی قید میں اللہ کو قید نہیں کہہ سکتے ہیں کب سے ہیں کب اللہ کے لئے نہیں ہوتے ہیں کب تک رہے گا ادھر بھی کب نہیں ہے ہاں جی نہ جو ہے اس کے ابتدا کے لیے کوئی ابتدا ہے اللہ کی وجود کی نہ انتہا کے لیے کوئی انتہا ہے وہ ذات جو ہے دونوں طرف سے لفظ کب کا وہاں کوئی جواب نہیں ہے جواب یہ کہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ بلکہ زمان اس کا محلوق ہے زمان اس سب روز سے وجود میں آتی ہے دن رات کے آنے جانے سے دن رات تو اللہ کا محلوق ہے تو اللہ نے پیدا کیا اللہ زمان سے بالتر ہے پوری کائنات کی فنا کے بعد بھی ذاتِ اقدس کا وجود مبارک باقی ہے جسے ابادالآباد و ابدی یلابت کہتے ہیں یعنی پوری کائنات کے فنا کے بعد بھی اس ذاتِ کا وجود باقی مبارک باقی ابدالآباد اور ابدی یلابت کہتے ہیں. کتاب کتابِ فروغ اللغ عربی لغت اس میں لکھا ابدی ابدی کے لکھا الجی الاء نہایت الع کہ وہ ذات جس کا کوئی نہایت نہیں ہے یعنی وجود کے اعتبار سے زمان کوئی انتہا نہایت نہیں اس کا یعنی زمان مشابل کے لحاظ سے اسے کوئی نہایت نہیں ہے کب تک ہے ہمیں کب تک یعنی کہا ہے ہمیشہ کے لیے ہے اس کب کا, کا کوئی جواب نہیں ہے یہی جواب ہے کہ وہ ہمیشہ کے لے آپ اس کو اربوں کھڑوروں کھربوں سالوں میں بھی اس کے جواب نہیں دے سکتے کیوں اس کے ذات کے لیے کوئی فنانی نہیں ہے یا آپ کا ہاں جی وہ ذات باقی رہتا ہے ویف ناک الشین ہر چیز فن ہو جلّہ کے ذات ہمیشہ باقی رہنا اور زمانۂ گزشہ کے اعتبار سے اسے ازلی کہا جاتا ہے زمانے سے اللہ کو ازلی آنے والے زمانے کے لحاظ سے ابدی تو اللہ ازلی بھی ہے ابادی بھی ہے زبان گزرے کے لحاظ سے اللہ کب سے ہے عزل سے ہیں ایسے اور سے لفظ پر کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں ہے جو اللہ کب سے ایک جواب دینے کے لفظ ازل ہی ہے کب تک رہے گی کے لیے آباد تک رہے گا یہ دو لفظ تو الزلی کا کیا معنی ہے عظلی کے لغت والے فرماتے ہیں اللہ بدایت الحض وہ جس کو کوئی ابتدا نہیں ہے وہ زیادہ عدص کے جس کے لیے زمان ماضی کے لحاظ سے کوئی ابتدا کا تصور ممکن نہیں ہے ہاں جی اللہ کب سے ہے اس کا اس کے آپ کے جواب یہ دیتے ہیں اللہ ازلس ہے ہاں جی ازل سے اب ازل کے لیے کوئی ابتدا پھر نہیں ہوتی ہے اب یہ نہیں کہہ اللہ ایک خراب سال پہلے سے ہے ہاں جی خربوں سال پیوں سے پھر پھر محتوط نا پھر تو ہمیشہ والے بات نہیں رہا اللہ کے لیے زمان نہ دائیں طرف زمان کی خیت سے نہ بائیں طرف نہ شروع میں زمان کی قیت ہے نہ کوئی انتہا میں دونوں طرف جو ہے وہ ذات جو ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ تجمہ اس لیے جو ہے ہاں جی پتہ اللہ کا وجود اقدام زمان کے لحاظ سے بھی اطلاق رکھتے ہیں زمان کے لحاظ سے ہاں جی نہ اس کے لیے کوئی ابتدا کا تصور کر سکتے نہ انتہا کا تصور کر سکتے ہیں اس لیے جسے جو ہے علمی اصطلاح میں سرمدی الوجود وجود کہا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وجود کو زمان کے لحاظ سے سرمدی یل وجود یعنی اس میں لفظ ابدھ بھی شامل ہے اور ازل بھی شامل ہے سرمدین آلزی لا بدایت ہے ولا نہایت اللہ فروغ الغت میں جس کے لیے نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا ہے ازل سے ہے ابد تعالیٰ ان دونوں کا مجموعی نام سرمدی کہتے ہیں یعنی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا غزل سے ہے ابھا رہے گا اب عربوں خرووں سال میں بھی اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں بیان کر سکتے نہ انتہا بیان کر سکتے ہیں تو اس گھر میں سبحان اللہ آبادی آباد پاک نظر والا جو عود الاباد باقی رہنے والا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا. اس کے لیے کوئی فنا کا تصور نہیں کر سکتے لہذا اللہ اسی بے عیب و پاک و پاگیدہ ذات ہے جس میں کسی بھی قسم کی عیب و نقص کسی بھی لحاظ سے تصور نہیں کیا جا سکتا ہے وہ ہر لحاظ سے پاک و پاگیدہ منہذا ذات ہے اور وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا قرآن و کل من علیہ جو کہ اس زمین کے اوپر ہے سب حانی ہو جائے گا وی آپ کا وش اور رب کا اور باقی رہے گئے تیرے رب کا ذات پیامر سے مختب میرا ابیب تیرے رب کا یہاں وش بھی معنی ذات ہے البی زبان وش ان چہرے کے لیے بھی آتا ہے ذات عقدہ سے ذات کے معنی یہاں ذات اقدہ سے لائیے تو فرماتی وائی آپ کا باقی رہے گا وش اور رب کا تیرے رب کی ذات اس کے سبق کیا ہے ذوال جلال ول جو صاب جلالت شان اور نہایت کرم والی ذات ہے سور رحمان عدم صطاع سے اور میں اللہ نے اور میش سب فانی ہو جائے گا اور اللہ ہی باقی رہے گا کب تک باقی رہے گا ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا ابد الباد باق اس کے لیے فنح کا کوئی تصور نہیں ہے اس کائنات کا مالک حقیقی وہی ذات حق ہے اور ہاں جی اور عوراد فتح معرفت رب کے لیے ہماری عورت ہمارے رب کے لیے ایک بحر بے ہے میں آپ لوگوں کو بار بار بتا رہا ہوں ہماری اوراج وادہ جو ہے معرفت رب کے لیے نا اللہ کی معرفت کے باہر بے ہے ان میں جتنی تدبر کریں گے اتنی ہی معرفت کے دھانجی درچے کھلتے جائیں گے نہیں دروازے کھلتے جاتے ہیں لہٰذا میں ان دعا میں غرف کریں اور اللہ کا اس میں اللہ زمان کے لحاظ سے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنا ہے ازل سے ہے اور آبادہ رہے گا ایسی ذات کو سرمدی یل لوجود کہتے ہیں اس کے لیے کوئی فراہ کا تصور نہیں ہے کوئی کائنات میں ہے کہ کوئی ایسا لحظہ و لمحہ نہیں ڈھونڈ سکتے جس میں وہ نہ ہو نہ پہلے نہ بعد میں عضرت ہے قوری کائنات اسی کا مخلوق ہے تو ایسے رب کے سامنے ہم سرجر ہے سامیں اللہ کا شاکر ہونی چاہتے ہمیں ایسی توفیق دے دی میرے دعا اللہ تعالیٰ ان دعا کو پوری زندگی کے ساتھ سوچ سمجھ کے بمار خط پڑنے کی توفیع تعلمہ آمین عرب العمین